صلی الرحمن ورحمہ اللہ صلی اللہ علیہ وحمد السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ باقی تمام سامعین خارہ گرامی برادر سب کو سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلے دس کتاب دعوت شریف میں سے درخت نمبر پانچ سو ترانوے دو سو پلتیس ہے پانچ دو ترانوے دعوت شریف کے شروع سے لے کر ابھی تک کے کی تعداد ہے اور دو سو پینتیس اولاد فتح کی توضیح اور شرح میں ہیں اورد فتح میں ہم لوگ اس جو ہے اسما الحسنیہ کے شرح توضیع میں ہے اور ان میں سے اس میں اعظم نمبر سات جو ہے یا سلام کی لغوی تحقیق اور معنی کے سلسلے میں ہماری گفتگو ہے کل اس سلسلے میں جو ہے آپ کو ایک درس دیا تھا آج اس سلسلے کے درست درخت ہے اس میں جو ہے کل چار کتابوں سے حوالہ دیا اس کے لغی معنی صاحب پانچویں کتاب میں اس لغت کے حوالے سے کتاب مصباح کف امی سے جو ہے کل اس کے حوالے بتایا تھا اور اس کتاب میں فرماتے ہیں کہ بس یا سلام یعنی اے وہ ذات پاک جو ان تمام عیوب و آفات سے پاک ہے جو انسانوں کو ملحق ہوتی ہے یہ جو ہے آپ کو کتاب محسدات الراغب سے جو ہے آپ لوگوں کو نقل کیا تھا اس کے عربی کی جو ہے ترجمہ بند مطابق یہ پانچویں کتاب جو ہے کتاب مصباح کف امی میں سے آپ کو عرض کر رہا ہوں صفحہ نمبر چار سو ستائیس سے ہے اس میں جو ہے اس میں قدیمی اس میں بھی دعاؤں کی کتاب ہے مشہور قدیمی اور اس میں جو اسما الحسنیہ کا ذکر ہے اسما الحسنہ کے مختصر اثرات اور مختصر توضیحات اس کتاب میں ہے کتاب اصل عربی میں ہے وہاں بندہ کی نیسان جو اس کا ترجمہ جو ہے نقل کرو اس میں فرماتے ہیں السلام فرماتے ہیں اس کا معنی ذو سلامہ ہے السلام کے معنی ذو سلامہ یعنی سلامتی والا یعنی وہ ذات اقدا جو اپنی ذات میں ہر قسم کے عیب و نقص سے سالم و محفوظ ہے السلام یعنی کہ ذو السلامت کے معنیٰ سلامتی والا یعنی وہ ذات اقدس جو اپنی ذات میں ہر قسم کے عیب و نقص سے سالم و محفوظ ہے اور صفات اور میں بھی ان تمام عیوب و نقائص ہیں و آفت سے محفوظ ہو پاکے جو مخلوقات کو ملحق ہوتی ہے اس کتاب میں بھی طالباً جو ہے کتاب مفردات راغب کے معنی سے قرب, قرب مزید فرماتے ہیں السلام مزدر ہے جی السلام السلام اس کے ذریعے اللہ کی توصیف کی گئی ہے اور یہ مبالغہ کے لیے ہیں جی سلام یعنی وہ ذات جو شراپا سلامتی والا وہ ذات جو شراپا سلامتی والا اور وہ ہر قسم کے عیب و نقص کے ہر قسم کی عیب و نقص کی جن سے محلوقات متصف ہوتے ہیں یعنی قسم کے اب نقص جن سے یعنی ان اب نقص سے جن سے محلوقات متصف ہوتے ہیں ہر قسم کے اب نقص اللہ تعالیٰ ان تمام ایوب و نقائص سے مناظر ہیں جو محلوقات کو منحق ہوتی ہیں تو اس کا بھی تعلیم مشداد راغب والے معنیٰ کے قریب قریب ہیں کہ یہ فرمانہ چاہتے ہیں اسلامہ زر ہے اس کا معنی زو سلامہ یعنی اللہ تعالیٰ کے ایسی پاک و مقدس ذات ہیں جو ہر قسم کی اے و سے پاک و پاک ہے جو مخلوقات کو لاخ ہوتی ہیں محلوقات ذات جو ان میں کمزوریاں ہیں یہ و نقائص ہیں مانگے اور مرج ہلاکت میں ہیں تباہی میں ہیں کسی نہ کس بات یہ ہے اس کے لیے کوئی نقصان پہنچ سکتی ہے آفات پہنچ سکتی ہے یہ تباہ ہو سکتی ہے لیکن اللہ تعالی ان تمام اوب اور نقائص اور کمزوریوں سے پاک اور پاکزا ہے السلام کا معنی ہے السلام یعنی اس کا معنی ہے زو سلامہ یعنی سلامتی والا ہے یعنی وہ ذات عداد جو اپنی ذات میں ہر قسم کے عیب و نقص سے سالم و محفوظ ہے اور شفات میں بھی ان تمام عیوب و نقا نقص و آفات سے محفوظ و پاک ہے جو محلوقات کو ملحق ہوتے ہیں السلام مظہر ہے اس کے ذریعے اللہ کی توصیف کہ گئی اور مبالغہ کے لئے اسم. یعنی اللہ وہ ذات ہے جو سراپا سلامتی والا اور ہر قسم کے وہ نقص کے جن سے معلوقات متصف ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام عیوب و نقائص سے منظہ ہیں جو محلوقات کو ملحق ہوتے ہیں وکیلا ایک قول و معنی اس اسلام کے یہ بھی ہے کہ اسلام کا معنی سب کو سلامتی وعافیت بخشنے والا ایک معنی یہ بھی کیا ہے یعنی ایک اول اس کی تشہیر میں یہ بھی کہا ہے علما نے علم الغت کی جو ہے علمان اس آسما حضرہ کے شارحین نے کہ اسلام کا معنی سب کو سلامتی و عافیت بخشنے والا یہ مصباح ہے کہ صفحہ نمبر چار سو ستائیس میں اور امام حق الدین راضی اپنی کتاب جو ہے لوامی البینات میں جو اسما الحسنہ کی شرح ہے الصنت والجماعت کی بہت مشہور عالم دین ہے اور بہت قابل شخصیت اس کی تفسیر بھی ہے مختلف علوم میں ان کی بڑی بڑی کتابیں ہیں ان کی کتاب لوامی البینات میں آپ ہیں السلام سے مراد سلامت ہے ہاں جی وہ اللّہ چلن الخم و اللہ تو اللہ میں یعنی میں دار السلام جو ہے یا جو اللہ کے آتے وہ اللہ عید السلام میں دار السلام سے مراد جنت ہے چونکہ جو شگل جنت میں داخل ہوگا وہ موت اور ہر قسم کے غم سے سالم ہوں گے تو یہاں پر آسلام سے مراد سلامت کیونکہ میں اللّہ تو علیہ السلام میں سلام سے مراد کے ہر قسم کے ایک و نقد سے اور ہر قسم کے غم سے سالم اور محفوظ جگہ جو کہ جنت ہے دار السلام جنت کو کہا جہاں پر ہر قسم کی غم سے انسان سالم ہوں گے وہاں کوئی پریشانی نہیں ہوگی سلامتی کے معنی و سلام الزم سلام یعنی یعنی سلام کرنا تاہیت و مبارکباد دینا السلام علیہ طلام کے معنی تحیت ہے تحت دینا کہ سلام کرنا تحیت و مبارکباد دینے کسی کو وہ السلام و مجمد مان و سلامت و کے معنی سلامت ہے پر جب مسلمان کہے السلام علیکم کسی کو بارے میں الوی سے مبارک یا سلام ہے السلام علیکم تو گویا وہ اپنے مخاطب کو یہ خبر دے رہے ہیں کہ تم میرے طرف سے بالکل سلامت ہو اور اس کو اپنی طرف سے امن دے دینے اور اپنی شر سے وہ ہر قسم کے نقصانات پہنچانے سے امن میں ہونے کی خبر دینا مراد ہے کے بندہ جب سلام کر کے فرماتے ہیں السلام علیکم تو یہاں ایک میں وہ دوسرے کو یہ بات سمجھانا چاہ رہے ہیں ہاں کہ تو وہ اپنے مخاطب کو یہ خبر دے رہے ہیں تو میرے طرف سے بالکل سلامت ہو اور اس کو اپنی طرف سے امن دینے اور اپنی شر سے وہ ہر قسم کے نقصانات پہنچانے سے امن میں ہونے کی خبر دینے مراد ہے السلام علیکم صحبی سے اس مبارک السلام نے تو وہاں یہ مراد پر جب اللہ کو السلام کہہ کر پکاتے ہیں یا السلام کہہ کر اسلام کہہ کر پکاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے جی کہ یہ تو یہ مراد تھی جب اللہ کو السلام کہہ کر پکاتے ہیں تو یا تو یہ مراد ہے السلام یعنی زو سلام اسباب مبالغہ جس طرح فلاں عدل ال کہتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ سراپہ سلام ہے پھر تو سلام ضو السلام مبالغہ کے لے اور یہ مراد یہ حضرۃ السلام یعنی اللہ تعالیٰ سرا سلام ہے یعنی ہر قسم کے اے وہ نقص و آفت سے پاک و پاکزا ایک یہ معنی اس معنی کی صورت میں اسلام اور القدوس کا ایک ہی معنی ہوگا بعد مردس کے معنی ہو جی تاکہ وہ نقد آفت سے پاک و پاغزہ السلام کی بھی یہی معنی ہو گیا پھر فرق صرف یہ ہے کہ قدوس اشارہ ہے اللہ ہاں جی اشارہ ہے اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کا ہر قسم کے عیوب سے ماضی میں پاک و پاکزہ ہونا اور حاضر میں پاک و پاغذہ ہونا مناتے ہیں القد المانہ اور اللہ کا السلام سے مراد بھی اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی پاک ذات ہے کہ اس پر مستحبل میں بھی کسی قسم کی عیوب و نقائش عارض ہونے سے پاک و پاکزہ ہے یعنی آلریڈی یعنی ماضی اور حال میں تو ہے ہی پاک و پاکزہ السلام یعنی ماضی و حال میں پاک بزار کے ساتھ ساتھ میں بھی وہ پاک و پاکزہ ہے زلامہ اور صاحب سلامتی والا ہے حال ماضی حال استقبال تمام زبانوں میں پھر یہ فرق ہوگا نہ السلام سے مراد مستقبل میں بھی پاک و پیدا ہونے کو سمجھاتے قدو سے مراد ماضی اور حال میں پاک و پائزہ ہونے کو سمجھاتے اور یہ بھی فرق بہن کیا ہے باتیں کہ القدو سے ملاد اللہ تعالیٰ کا صفات نقص سے منظع ہونا ہر خدا ہر قسم کے نقص اور ایپ سے جیسے شفا جو نقص پیدا کرتے ہیں ایپ پیدا کرتے ہیں قسم کی ذوف اور کمزوری پیدا کرتے ہیں ان سے پاکستان اور السلام سماعت اللہ تعالیٰ کا افعال نقص سے مناظہ ہونا ادھر کیا تھا صفات نقص سے یا افعال نقص سے وہ کام وہ پھر جو نقص جس میں نقص سے کمزوری ہے ذحف ہے ایپ ہے ان شاء اللہ کی تعالیٰ کی تعالیٰ مناظہ ہونا مراد ہے پھر اس اللہ عم فرماتے ہیں اور سلام سے یہ بھی مراد ہے کہ سلام یعنی کون ہو منہ تین یہ بھی مراد ہے فح الدین راض فرماتے السلام سے یہ بھی مراد ہے کہ السلام یعنی کون ہو منہ تین یعنی اللہ سلامتی عطا فرمانے والا ہے پھر تو اللہ کی یہ سلامتی بندوں کو دے دنیا و حرت مبدا و ماد دونوں میں شامل حال ہوں گے اللہ کی یہ سلامتی جب سلامتی عطا فرمانے والے کے مانے دیں گے تو اللہ کی یہ سلامتی جو بندوں کو دنیا و آخرت اور مبدا وعاد دونوں میں شامل حال ہوں گے ہمیشہ دنیا حرت دونوں میں پس السلام یعنی اللہ ایسی پاک ذات ہے جو بندوں کو مبع و ماد دونوں میں یعنی دنیا حرت دونوں میں جو ہے سلامتی بخشتا ہے اور دنیا میں سلامتی سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے اپنے اکثر معلوقات کو ہر قسم کے اے و نقد سے سلامت رکھا ہے اپنے جو ہے ہاں جی اکثر محلوقات کو ہر قسم کے ایب و نقد سے سلامت رکھا ہے ہاں جیسا اللہ نے ما ترافی خلق الرحمٰ تحاؤت سرغیر نمبر تین میں ہاں جی تم اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں کوئی تفاوت یعنی کوئی اب و نقد نہیں دیکھ پائیں گے تو یہ اللہ تعالی خود فرماتے ہیں کہ سلامت اس مراد یہ ہے کہ اللہ جو ہے اللہ نے اپنے اکثر معلومات کو ہر قسم کے و نقش سے سلامت رکھا جیسی صحت میں اما قیامت و اماز میں اللہ جو ہے السلام ہے اس مراد یہ کہ یعنی بندوں پر ظلم نہیں فرماتا اور تمام معلوقات کو اپنے ظلم سے صحیح و سالم رکھتا ہے ہمارا رب قبض اللہ چنا جلد تعالیٰ صلی اللہ مشالد میں تیرا رب جو ہے اپنے بندوں پر جو ہے ہاں کسی قسم کے ظلم کرنے والا نہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ہر قسم کے ظلم سے صحیح سالم رکھتا ہے پر کوئی ظلم نہیں فرماتا تو آپ کا رب اپنے بندوں پر ہرگز ظلم نہیں کرتا ہما رب کا بزال آپ کا رب اپنے بندوں پر ہرگز ظلم نہیں کرتا تو قیامت میں یہ سمرات دے. یہ کہ اللہ تعالیٰ کھل قیامت میں بندوں پر کسی کو قسم ظلم نہیں کرے گا ہر ایک کو اپنا حق دے گا بلکہ ان پر احسان فرمائے گا فضل فرمائے گا وچو سالت تیسری وجہ اس کا یہ بھی ہے اللہ السلام سے مراد کہ السلام بے المسلم السلام بم المسلم و مان اللہ السلام یعنی سلامتی دینے والا آفیت دینے والا و یہ کہ انہو تعالی يسلم يوم قال اللہ تعالی یوسلم یوم القیامتِ علامی ہاں قل اللہ تعالیٰ تہی ہے تم یوم القن سلام سر احضاب علمبر شہ چوالیس میں تو تیسرا معنیٰ السلام یعنی مسلم پھر اس کا مطلب یہ ہوگا مسلم کا کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کو سلام کرے گا اس کی طرف سے سلامتی کا پیغام پہنچے گا جو قرآن باغ میں ہے اللہ کا کلام موجود ہے و تحیت ہم تحیت اور تحیت میں یوم القاء السلام قرآن میں ہے ہاں جی اللہ تعالیٰ کو جو ہے جس جی دن وہ اللہ سے ملاقات ہوں گے اللہ کی سے جو تحیت ہوگا تحفہ وہ سلام کا تحفہ ہوگا یہ اور جس دن اولیاء اللہ اللہ سے ملاقات کریں گے تو اللہ کی طرف سے ان کو سلام کا تحفہ پیش ہوگا ہاں جی سلام کا تحفہ پیش ہوگا تو یہ مختصر توضیحات جو ہے اس سلسلے میں آیا ابھی مزید توضیحات ہے وہ ابھی اس میں نہیں آ رہے اس لیے جو آنے والے دس میں انشاءاللہ اس کا خلاصہ بند کریں گے اس لیے لوگ بحث کا خلاصہ بند کریں گے ان